أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوم مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون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 والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستأوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا صبح الَّذِي سَخَّرَ لَنَا حاضہ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا ربنا مقصد سورہ زخرف کا مقصد سور زخرف کا نفی شرق فی یہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور یہ مقصد یہ سورہ حامی مومن میں ذکر کیا گیا تھا وہاں پہ تین آیات میں یہ دعویٰ ذکر کیا گیا تھا فد اللہ مخلث نل الدین وقال رب کو مدعونی استجب القُم ہو فدع مخلثی نل الدین پیروسی دعوے پر آئندہ چھ صورتوں میں اس دعوے پر وارد ہونے والے شبہات اور اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں چار اعتراضات اور ان کے جوابات دیے گئے پھر سورہ حامیم شورہ میں مزید تین شبہات اور ان کے جوابات دیے گئے مزید تین شبہات اور ان کے جوابات دیے گئے یہاں پر اس صورت میں آٹھواں شبہ ہے جو اس صورت کا مرکزی شبہ ہے کہ ہم تو انہیں خدا نہیں کہتے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انہیں اللہ نے اختیارات دیے ہیں اور یہ ہماری سفارش کریں گے تو قرآن مجید نے آیت نمبر 86 میں اس صورت میں شفاعت قہریہ کی نفی کی کہ اللہ سے کوئی کسی کو بزور چھڑوا نہیں سکتا ہاں شفاعت ازنی کا اثبات کیا ہے کہ شفاعت ازنی وہ ہوگی لیکن اہل توحید کے لیے توحید والوں کے لیے شفاعت وہ ہوگی صورت میں مزید چھ شبہات جو اسی کے ساتھ متعلق ہیں تو وہ بھی ذکر کیے جاتے ہیں یہ آیت نمبر پندرہ میں کہ یہ تو اللہ کے چہیتے ہیں اور یہ تو اللہ کے نائب ہیں اور آیت نمبر بیس میں شرک پر اللہ راضی ہے اور اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو ہم شرک نہ ہی کرتے اور آیت نمبر بائیس میں کہ ہم نے اپنے آبا اجداد کو اس پر پایا ہے اور آیت نمبر تیس میں یہ قرآن کو توحید کو جادو کہتے ہیں اکتیس میں یہ غریب فقیر شخص پر یہ قرآن نازل ہوا ہے تو کسی بڑی شخصیت پر قرآن کیوں نازل نہیں ہوا اور آیت نمبر ساٹھ میں فرشتے کو اللہ نے ہدایت کے لیے کیوں نہیں بھیجا تو یہ چھ شبہات یہ اسی مرکزی شبے سے متعلق ہیں صورت کے آغاز میں قرآن کی ترغیب ذکر کی گئی جس طرح تمام حوامیم میں یہ قرآن کی ترغیب یہ ذکر کی جاتی ہے یہ قرآن پر قسم کھائی گئی ہے یہ قسم بھی قرآن پر کھائی گئی ہے اور جس بات پر قسم کھائی ہے تو وہ بھی قرآن ہے یعنی قرآن واضح کتاب اس پر قسم ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی کی واضح زبان میں نازل کیا ہے معتضلا جو اعتراض کرتے ہیں کہ جعل بمانہ خلق کے تو یہ غلط معنیٰ کیا ہے اور اس پر ہمارے اصلاف میں امام احمد ابن حنبل نے اور دیگر علماء نے معتزلہ کے ساتھ اس پر مناظرے کیے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جال ہر جگہ بمانے خلق کے نہیں آتا یہاں پہ ان نہ جال نہ ہو قرآن عربین لفظی معنی یعنی قرآن بنانا تو بنانے کے یہ معنی نہیں بلکہ ہم نے اسے ٹہرایا ہے اسے ہم نے پڑھی جانے والی کتاب ٹہرایا ہے عربین عربی کی واضح زبان میں کس لیے تاکہ تم اس کے احکام کو سمجھ سکو اور تاکہ تم اس کے معنی کو سمجھ سکو یہ قرآن اگر کسی اور زبان میں ہوتا تو اتنی وضاحت کسی اور زبان میں نہ ہوتی جتنی فصاحت اور جتنی وضاحت یہ عربی زبان میں ہے اور کیوں یہ قرآن میں یہ کمال نہ ہو وجہ یہ کہ اس کا جو اصل نسخہ ہے وہ اللہ کے دربار میں لوہ محفوظ میں یہ قرآن یہ بہت بلند مرتبے والی کتاب ہے اور حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے اور اس کے یہ ایسے علوم ہیں لا تنقضی قزی ابو کہ اس کے عجائبات یہ ختم نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ شروع سے لے کر آج تک یہ قرآن مجید کی یہ ایک تفسیر کے اوپر دوسری تفسیر وہ لکھی جاتی ہے اور دوسری کے اوپر تیسری تفسیر لکھی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہ اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے اور یہ حکمت سے بری ہوئی کتاب ہے یہ اب ابِس آیت میں افند و ربوان کو مزک رسف ہن ان کن قوم مصرفین اس آیت میں زجر دیا جاتا ہے بے اراض القرآن منکرین کہتے ہیں یہ قرآن کا منکر کہتا ہے کہ میں نے ویسے بھی تمہاری بات نہیں مانی تو تمہیں کیا پڑی ہے کہ تم دن رات یہی ایک رٹا لگائے ہوئے ہو اور دن رات قرآن بیان کرتے رہتے ہو میں نے تمہاری بات نہیں مانی تو جب نہیں مانی تو خاموشی سے آرام سے بیٹھے رہو جیسے آج بھی بہت لوگ کہتے ہیں ہم نے ویسے بھی تمہاری بات نہیں مانی تو اپنے آپ کو کیوں فضول میں تھکا رہے ہو تو اللہ فرماتے ہیں اور رسایت میں جواب دیا جاتا ہے کہ تمہارے حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے اور تمہارے شرک کی وجہ سے اور تمہاری نافرمانی کی وجہ سے کیا میں قرآن کا نزول قرآن کا بھیجنا یہ تمہارے اعراض کی وجہ سے اور تمہارے تجاوز کی وجہ سے اور تمہاری نافرمانی کی وجہ سے کیا ہم قرآن کا نزول چھوڑ دیں گے ہرگز ایسا نہیں تمہارا اگر یہ خیال ہے کہ ہم قرآن کو نازل کرنا اس کی وہی بھیجنا ہی چھوڑ دیں گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اسی طرح نازل کرتا رہوں گا کہ اگرچہ تم اس سے انکار کرتے رہو لیکن یہ قرآن تمہارے اعراض اور انکار کی وجہ سے بند نہیں ہوگا ہم بھی یہ کہتے ہیں تمہیں قرآن کا درس کتنا ہی برا لگے تمہیں اللہ کی کتاب تم اس کے خلاف کتنے ہی منصوبے بناؤ لیکن اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ہمیں قرآن کے بیان کرنے سے منع کر دو گے یا تمہارا اعراض یہ ہمیں خاموش ہونے پر مجبور کر دے گا تو ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ہم اللہ کی کتاب کو بیان کرتے رہیں گے خواہ ایک بندہ ہم سے پڑھے دو لوگ پڑے پانچ پڑھے دس پڑے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں سلف میں ایسے ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن میں ہمارے پاس اسلاف میں ایسی مثالیں موجود ہیں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے علماء کہ جن کے سامنے اور آج ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور موجود ہے لیکن ان کے سامنے صرف چند لوگ ہی بیٹھے ہوتے رہتے تھے آتا ابن ابی رباح اگر آپ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرے صرف صحیح بخاری کو دیکھیں آتا ابن ابی رباح یہ تابی ہیں اور بہت بلند مرتبہ تابی ہیں عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں امام اوزائی عبدالرحمٰن اوزاعی یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے مشتحد ہیں امام اوزاعی عطا ابن ابی رباح کے متعلق لکھتے ہیں ماتا عطا ابن ابی رباہن یوم ماتا عطا ابن ابی رباح ان کا انتقال ہوا اور جس دن ان کا انتقال ہوا وہ ہوا اردا اہل ارد عند الناس اور لوگوں میں ضرور زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت وہ تھے لیکن وہ ماکانہ یشحد و مجلس ہو او اوتسعتن لیکن عطا ابن بھی رباح کی مجلس میں صرف آٹھ یا نو لوگ وہ موجود ہوتے تھے لیکن عطا ابن بھی رباح وہ برابر حق بیان کرتے قرآن اور سنت بیان کرتے اور اتنی کم تعداد میں اس کی مجلس میں حاضری اس اس سے اسے حق بیان کرنے نے وہ روکا نہیں کہ اتنے بڑے عالم اتنی بڑی شخصیت اور اس کی مجلس میں صرف آٹھ یا نو لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تو یہ مقصد یہ کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنی محنت کو بندہ معمولی نہ سمجھے خواب کے سامنے صرف ایک ہی شخص اس نے گھٹنے ٹیکے ہوں اور لیکن اگر انسان کے دل میں اخلاص ہو تو یاد رکھیں اللہ آپ کی آواز کو کہ آپ کی موت کے بعد بھی زندہ رکھے گا اور آپ کے علم کو ایسی ایسی جگہ جو ہے وہ اللہ پہنچا دے گا کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہوگا اسی لیے انسان ان باتوں سے مایوس نہ ہو افند ربوان کو مزک صفحن تو آیا ہم پھیر دیں گے ذربا کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ضرب بحرن لفظ ضربا جو ہے تو یہ بحر ہے یہ سمندر ہے یعنی اتنے معنی اس لفظ کے آتے ہیں کہ وہ ساتھ میں سلے کو تبدیل کرتے جائیں ساتھ میں ایک لفظ کو ایک حرف کو بڑھاتے جائیں اور معنی میں تبدیلی وہ واقع ہوتی رہے جیسے یہاں پہ ذربہ کے سلے میں آن آیا ہے تو ذربہ کے سلے میں جب آن آ جائے بمانا پھیرنا اور آگے یہ صفحن یہ مفغول مطلق ہے من غیر لفظی ہی مفغول مطلق کبھی ماں قبل جو فعل ذکر ہوا ہوتا ہے تو کبھی من لفظی ہی آتا ہے مثلاً جب ہم کہتے ہیں ضرور تربن کہ میں نے اسے مارا مارنے کے ساتھ غفول مطلق اس کے بعد بھی ذکر کیے ہیں اس کی خاصیات کیا ہے ضرور فیل سے ہی باپ سے ہی مزدر آیا ہے اور کبھی یہ من غیر لفظی ہی ہوتا ہے جیسے مثلا جلست جلس تو اب یہ قعودن مانا جلوس کا اور قعود کا ایک ہی ہے لیکن لفظ میں اختلاف ہے یعنی ما قبل لفظ سے غیر ہے وہ تو یہاں پہ بھی یہ صفحن اس کے معنی بھی پھیرنے کے بھی صفائی کو مزکر صف ہن کہ آیا پھیر دیں گے ہم تم لوگوں سے ذکر نصیحت کو یعنی قرآن کو ہم قرآن کے بیان کرنے کو ہم پھیر دیں گے تم سے صفن پھیرنے کے ساتھ انکن کنتم قوم مصرفین اس وجہ سے کہ ہو تم قوم مصرفین حد سے تجاوز کرنے والے یا مصرفین اسراف جو سب سے بڑا تجاوز ہے وہ شرک ہے کیا تمہارے شرک کی وجہ سے ہم قرآن کے بیان کو بیان کرنا یہ پھیر دیں گے اور یہ چھوڑ دیں گے کہ چلو یہ ویسے بھی نہیں مانتے بس ایک جانب کو ہو کر رہو اور قرآن کو ایک سائڈ پر رکھ دو اور مزید بیان نہ کرو لوگ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں نہیں, نہیں, استفہام ہے استفاہم انکار کہ ہم ہرگز قرآن کا نزول اور اس نصیحت کا بیان کرنا یہ ہم چھوڑیں گے نہیں اسی طرح ضرور اس کے سلے میں مثل آ جائے تو مانا بیان کرنا جیسے سورہ بقر آیت نمبر چھبیس میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا ان اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِيَ اَن يَدْرِبَ مَثَلًا یا اسی طرح سورہ حج آیت نمبر تریتر یا ایوہ النَّاسُ دُرِبَ مَثَلٌ تو ضرب کے ساتھ جی تو ضرب کے ساتھ جب مثل یہ لفظ آجائے تو بمانہ بیان کرنا ضوربا کے ساتھ مثل آجائے بمانہ بیان کرنا اسی طرح ضربہ کے ساتھ فی آجائے تو بمانہ سفر کرنا جیسے سورہ بقرہ میں گزرا تھا فقرہ کے حوالے سے لا ضور ضربا فی الارض کہ وہ زمین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یا اسی طرح اذا دورب تم فی سورہ نساں میں گزرا تھا کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو قصر جو ہے وہ کرو تو ضرور کے سلے میں فی آجائے جائے بوانے سفر کرنا اسی طرح ضرور کے سلے میں با آ جائے تو سورہ نور میں گزرا تھا وہاں پہ چادر لپیٹنے کے معنوں میں ولید ربن بے خم اور اور چاہیے کہ وہ بڑی بڑی چادریں یہ عورتیں یہ اوڑ عور رکھیں تو وہاں پہ ضرب اس کے سلے میں با آیا تھا بمانا چادر اوڑنا اور چادر لپیٹنا اسی طرح ضرب مارنے کے معنوں میں بھی آتا ہے سورہ نسایت نمبر چونتیس میں تو ضوربا بحرن ضرب جو ہے یہ لفظ یہ بحر ہے اور اس کے اتنے معنی آتے ہیں کہ جس لفظ کے ساتھ اس کا صلاحی آ جائے تو معنی وہ تبدیلی آ جاتی ہے افنت ربوان کو مزکر صف ہن تو کیا ہم پھیر دیں گے تم لوگوں سے از قرآن کے بیان کو نصیحت کے بیان کو صف ہن پھیرنے کے ساتھ اس وجہ سے کہ ہو تم قوم مصرفین حد سے تجاوز کرنے والے کیا تم لوگوں کے اعراض کی وجہ سے ہم قرآن کے نزول قرآن کے بیان کو ہی چھوڑ دیں گے یہ تمہاری خام خیالی ہے اور ہم اسے بدستور اور مسلسل بیان کرتے رہیں گے اور اب اس پر ایک مثال یہ بیان کی جاتی ہے کہ اگرچہ اس سے پہلے اور اس میں پیغمبر کو تسلی بھی ہے اور یہ تخویف دنیاوی بھی ہے اس میں کئی باتیں ہیں تخویف دنیاوی بھی دنیا کا ڈراوا پیغمبر کو تسلی بھی کہ پیغمبر آپ دل چھوٹا نہ کریں اگر یہ لوگ آپ کی تکزیب کرتے ہیں قرآن سے اعراض کرتے ہیں تو یہ کوئی اجنبی بات نہیں یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں ہر پیغمبر کا مذاق اور ٹھٹا اڑایا گیا ہے اسی طرح اس میں مثال یہ ذکر کی جاتی ہے کہ اگر لوگوں کی تکزیب کی وجہ سے اللہ نے پیغمبروں کا سلسلہ بند کرنا ہوتا تو ایک قوم کی تکزیب کے بعد اللہ دوسرے پیغمبر کو نہ بیچتے اسی طرح اگر تم بھی قرآن سے ایراض اور انکار کرتے ہو تو کرتے رہو ہم بیان کرتے رہیں گے نقصان تمہارا اپنا ہے اور اس میں یہ تخویف دی جا رہی ہے وہ کمرسل نام نبی اولین اور کتنے بھیجے ہیں ہم نے من نبی ان پیغمبروں میں سے فی اولین اگلی امتوں میں اگلوں میں اولوں میں اگلی امتوں میں کتنے پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں اور یہ کم خبریاں ہے عمایاتی ہے منبی اللہ کا نبی یس تعضیون اور نہیں آیا ان کے پاس من نبی کوئی بھی پیغمبر مگر تھے وہ اس کا یس تعضیون مذاق اڑانے والے تو اس کی وجہ سے ہم نے اس قوم کو ہلاک کیا لیکن پیغمبروں کا وہ سلسلہ وہ رکا نہیں ہے مقصد یہ کہ کسی کے انکار اور تکزیب کی وجہ سے جی اللہ نے ہدایت کا وہ سلسلہ وہ روکا نہیں ہے بس ہم نے ہلاک کیا اشد دمن ہوں وہ زیادہ سخت ان میں سے بدشن پکڑ میں یعنی وہ جو لوگ تھے کہ جو اپنے آپ کو بڑے زوراور کہتے تھے اور بڑے قوت والے کہتے تھے اور وہ جب کسی پر ہاتھ ڈالتے تو وہ مضبوطی سے ہاتھ ڈالتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان بڑی قوت والوں کو کہ جو ان موجودہ لوگوں سے پکڑ میں اور حملہ کرنے میں اور طاقت میں وہ بہت زیادہ سخت تھے لیکن ہم نے انہیں برباد کیا ہے بس ہم نے برباد کیا ہم نے ہلاک کیا وہ زیادہ سخت ان میں سے بدشن پکڑ میں ومضا مثل الاولین اور گزرے ہیں احوال اگلوں کے مسل مراد اور بہت مثل کے بھی بہت معنی آتے یہاں پہ احوال کے معنوں میں اور گزرے قوموں کے احوال یہ گزر چکے ہیں کہ قوم نو وہ کیسے ہلاک ہوئی قوم آت قوم سمود فرعونی قوملوت اور یہ تمام اقوام یہ کیسے ہلاک ہوئے اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ قرآن کے یہ منکرین کیا یہ؟, یہ اللہ کو بالکل نہیں مانتے نہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن صرف اللہ کا یہ اعتراف یہ کارآمد نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے احکام کی تابیداری نہ کی جائے جب تک کہ اللہ کے پیغمبر اس کے لائے ہوئے مشن کو نہ مانا جائے اور جب تک کہ اللہ کے کلام کو نہ مانا جائے صرف یہ اعتراف یہ کافی نہیں جیسے آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ فلاں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کیسا مسلمان ہے ایسے اگر ایسا اسلام ہے کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہے تو یہ تو ابو جہل بھی کرتا تھا کہ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے تم سے زیادہ حج اور عمرے مکہ کے مشرقین نے کیے تھے وہ بھی روزے رکھتے تھے عبداللہ عبد یہ ان کے زمانے جاہلیت میں نام تھے ایسا نہیں کہ ہر کسی کا نام وہ شرکیہ نام تھا لیکن صرف یہی توحید نہیں اور صرف یہی نجات کے لیے کارآمد اور کافی نہیں تو یہاں پہ قرآن یہ دلائل ذکر کرتا ہے دلیل اخلی اعترافی کہ وہ اللہ کو خالق مانتے ہیں اسی طرح زمین کا پیدا کرنے والا مانتے ہیں لیکن جو چیز نہیں مانتے وہ اللہ کا کلام نہیں مانتے اللہ کے پیغمبر کی رسالت نہیں مانتے توحید نہیں مانتے ولانسال تہم من خلق السماوات والارض پہلی دلیل عقلی اور یہ دلیل اقلی اعترافی ولانسال تہم من خلق السماوات والارض اور اگر اپ پوچھیں ان مکہ کے مشرقین سے کہ کس نے پیدا کیے ہیں آسمانوں کو بل اور زمین کو لقول اور لام تاکید نون تاکید ثقیلا کے ساتھ جواب دیں گے یعنی کوئی شک و شبہ نہیں تاکید کے ساتھ تو ضرور بضرور کہیں گے وہ کہ پیدا کیے ہیں ان زمین اور آسمانوں کو العزیز اس غالب ذات نے زبردست ذات نے العلیم کے جو سب کچھ جاننے والا ہے یہ مکہ کے مشرقین کا عقیدہ تھا کہ اللہ کو عزیز اور علیم کی صفات کے ساتھ جانتے تھے یہ الذي وہ ذات جعل لکم الارض مہدن کہ جس نے بنائی ہے تمہارے لیے زمین مہدن بچھونا مہدن اور ایسا بچھونا ہے کہ اتنی نرم بھی نہیں دلدلی بھی نہیں پیدا کی کہ انسان دھنس جائے اس میں انسان اس میں بالکل کوئی بلڈنگ کوئی گھر کوئی رہنے کی کوئی جگہ نہ بنا سکے ایسی نرم بھی نہیں ہے ایس اور ایسی سخت بھی نہیں ہے کہ انسان اس میں بالکل خدائی نہ کر سکے انسان اس میں قبر نہ کھوج سکے انسان اس میں حل نہ چلا سکے بالکل درمیانی مہدن بچھونا ہے جس نے بنائی ہے تمہارے لیے زمین مہدن بچھونا و جال الکم فی اور بنائے ہیں تمہارے لیے فیہ اس زمین میں سو راستے یہ قدرتی راستے اللہ نے بنائے ہیں ورنہ انسان سائنس نے تو آج ترقی کر لی ورنہ انسانوں کے لیے اگر پہاڑوں کے اندر یہ درے یہ نہ بنائے گئے ہوتے تو انسان کو کتنی مشکل ہوتی لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ پاؤ والذی نزل من السماء ماء اور وہ ذات کے جس نے کہ جو برساتا ہے اوپر سے بارش بے قدر اندازے کے ساتھ ایک اندازے کے ساتھ وہ بارش وہ برساتا ہے یہ آج وہ بارش جو اندازے کے ساتھ اللہ برساتے ہیں اور انسانوں کی ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے کہ لوگ آج قبضے کرتے ہیں جگہوں پہ اس کی وجہ سے انسانوں کو وہ بھی کنٹرول وہ نہیں کر سکتے وہ کیا کیونکہ نزل من سما ماں امب قدر تو اگر بندہ خود سوچے اگر یہ اندازے سے زیادہ ہوتا تو انسان کا کیا حال ہوتا فانشر مئتا تو ہم نہ کرتے ہیں انشرا، یہ شرل الارض یعنی جان پیدا کرنا یہاں پہ جس طرح قرآن دیگر جگہوں پہ فاح یہ نہ بھی تو ہم جان ڈالتے ہیں تو ہم تازہ کرتے ہیں بھی اس پانی کے ذریعے بلدت امیتا اس بستی ویران بستی کو اس خشک بستی کو ہم اسے تازہ کر دیتے ہیں کہ جس پر پہلے خشکی کا زمانہ وہ گزرا ہوتا ہے جب بارش برستی ہے تو وہاں پہ کھیت اور ہریالیاں وہ اگاتی ہیں قذالک تخرجون اور یہ بعض بعد الموت پر بھی دلیل ہے قذالک تخرجون اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے قبروں سے قیامت میں والذی خلق الزوا جا اور یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیے ہیں الزوا جوڑے کلحہ سارے سارے جوڑے جو ہے یہ اللہ نے یہ پیدا کیے ہیں اور یہاں پہ وہ طرح طرح کے اقسام اور انواع مراد ہیں ولد خلق الزوا جل اور یہ اللہ و ذات ہے کہ جس نے پیدا کیے ہیں مختلف اقسام کے کلّہ یعنی بہت ساری قسمیں نباتات کے اللہ نے یہ پیدا کیے ہیں یہ ساری اقسام کی نباتات یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں جیسے یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد زوج وہ جو اصناف اور انواع ہیں وہ مراد ہیں ولدی خلق الزوا جہ اور یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیے ہیں طرح طرح کے نباتات کلّہ سب کے سب یہ جتنے مختلف قسم کے نباتات اور مختلف اقسام کے نباتات یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں یہ سب کے سب اللہ اس کا خالق ہے و جالکمن الفل کے ولانام اور بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے کشتیوں میں سے فلک یہاں پہ جمع ہے اور اس کا واحد بھی کی آتا ہے والانعام اور چوپائوں میں سے ماں وہ ترکبون جس پر تم سواری کرتے ہو بعض جانور وہ بھی سواری کے لیے اور کشتیاں بھی سواری کے لیے کس لیے لِتَسْتَعُوا عَلَى زُهُورِهِ تاکہ تم برابر ہو جاؤ عَلَى زُهُورِهِ اس کی پیٹ پر ثُمَّ تَسْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُم اور پھر یاد کرو اپنے رب کے احسانوں کو ازستوی تم آلے ہی جب تم ٹھیک بیٹھ جاؤ آلے ہی ان سواریوں پر وہ اور تم کہو سبحان اللہ سخ رالانہ ہادا کہ پاک ہے وہ ذات سخانا ہادا کہ جس نے تابے کیا ہے ہمارے لیے ہاد ان سواریوں کو سخ ر لانا کہ جس نے تابع کیا ہے ہمارے لیے ہادھا ان سواریوں کو وما نہ لہو مقرن اور نہیں تھے ہم لہو ان سواریوں کو مقرنین قابو میں کرنے والے مقرن اس میں فاحل اکران سے قابو میں لانا یعنی اگر بندہ سوچے کہ اگر ایک گھوڑا وہ سرکش ہو جائے تو پوری کی بوری بستی جو ہے تو وہ اسے قابو نہ کر سکے پورا کا پورا شہر جو ہے وہ اسے قابو میں نہ لا سکے وہ ماکن نہ لہو اور نہیں تھے ہم اس کو قابو میں کرنے والے ولا رب نہ لمن کلیبون اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں یہ سفر کی دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سواری پر پڑتے تھے دیگر دعائیں وہ بھی آتی ہیں دیگر دعائیں وہ بھی آتی ہیں جس طرح مثلاً صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکان ادستو علی بعیرہ خارجاً الہ سفرن کبر ثلاثاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کی طرف نکلتے اپنی سواری پر بیٹھ جاتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے سبحان الذي سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وإننا إلى ربنا لمنقلبون اور پھر آگے یہ دعا مانگتے کہ اللہم اننا نسألوك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضا اللهم حوونا علينا سفرنا هذا واتویعنا بعده اللہم انتا الصاحب في السفری في الأهل والمال وخلیفل اللہ وسوء المنقلب وسو المال فلم یہ دعا یہ طویل دعا اللہ کے پیغمبر یہ پڑھتے تھے اور جب واپسی میں آتے تو اللہ کے رسول یہ کلمات پڑھتے جب سفر سے واپس میں آتے یہ آبونا تا عابدونا لرب حامدون یہ صحیح مسلم کی طویل دعا ہے اور اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ میں یہ دعا یہ ہم نے پڑھی تھی اللہ سفر اور اس میں قیامت کا یہ ذکر یہ اس لیے آتا ہے کہ دنیا کا یہ عارضی سفر ہے اس عارضی سفر پر میں نکلنے کے لیے میں جا رہا ہوں اور اے اللہ ایک بہت طویل سفر و آخرت کا سفر ہے ہم بالاخر آپ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں جس طرح دنیا کے اس عارضی سفر میں ہم اپنے مال اولاد کو یہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اے اللہ ایک طویل سفر جو ہے وہ ہمارا آگے آنے والا ہے جس میں ہم آپ کی طرف آخرت کی طرف پلٹنے والے ہیں اور یہ سب مال و متا یہ پیچھے رہ جائے گا یا اللہ جس طرح دنیا کے اس عارضی سفر میں ہم اس کے لیے اسباب کا اہتمام کرتے ہیں اپنے ساتھ زاد راہ لیتے ہیں اسی طرح اے اللہ ایک آخرت کا طویل سفر ہے اس میں زاد راہ لینے کے لیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ آخرت میں جو زاد راہ اس راستے میں اس سفر میں ہمارے لیے وہ کارآمد ثابت ہوتا ہے تاکہ ہم اسی زاد راہ کو اپنے ہم راہ لیں تو یہاں پہ یہ دلائل یہ ذکر کیے گئے یہ افنت و کو مزک رسف ہن آیا پھیر دیں گے ہم تم لوگوں سے قرآن کی اس نصیحت کو قرآن کے بیان کو صفحن پھیرنے کے ساتھ اس وجہ سے کہ ہو تم قوم مصرفین شرک کرنے والے حد سے تجاوز کرنے والے کیا ہم قرآن کو بیان کرنا چھوڑ دیں گے ہرگز نہیں اور بہت سارے بھیجے ہیں ہم نے پیغمبروں میں سے فی اولین اگلوں میں سے اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی نبی مگر تھے وہ اس کا مذاق اڑانے والے تو ہم نے ہلاک کیا وہ زیادہ سخت ان میں سے بدشن پکڑ میں قوم آت قوم سمود و مزاح مثل الاولین اور گزر چکے ہیں احوال اگلوں کے ان سے عبرت حاصل کرو اور اگر آپ پوچھے پیغمبر ان مشرقین مکہ سے کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو تو ضرور وہ ضرور کہیں گے کہ پیدا کیا ہے ان زمینوں اور آسمانوں کو العزیز اس غالب ذات نے العلیم جاننے والا وہ ذات کے جس نے بنائی ہے تمہارے لیے زمین بچھونا اور بنائے ہیں تمہارے لیے زمین میں راستے تاکہ تم راہ پاؤ اور وہ ذات کے جو برساتا ہے اوپر سے بارش بے قدر ان اندازے کے ساتھ تو ہم تازہ کرتے ہیں بھی اس بارش کے ذریعے اس مردہ بستی کو اس خشک بستی کو کزالے کا تخرجون جس طرح زمین سے یہ فصل نکلتی ہے اسی طرح تم نکالے جاؤ گے قیامت میں اپنے اپنی قبروں سے اور یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیے ہیں یہ ہر قسم کی ترہ ترہ کی نباتات یہ اقسام اور یہ انواع کل لہا سارے کے سارے وجال من الفل کے ول اور بنائے ہیں تمہارے لیے من الفلک کی کشتیوں سے ول اور چوپایوں میں سے وہ جس جن پر تم سواری کرتے ہو تاکہ تم ٹھیک بیٹھ جاؤ آلہ ظہوری ہی ان کی پیٹ پر اور پھر یاد کرو اپنے رب کے احسان کو جب تم برابر ہو جاؤ ان پر ان کی پش پر اور تم یہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے کام میں لگایا ہے کہ جس نے تابع کیا ہے ہمارے لیے ہادہ ان سواریوں کو اور نہیں تھے ہم لہو ان کو مقرنین قابو میں کرنے والے و ان نہ ارا رب ہمارے استاد محترم وہ اکثر یہاں پہ ایک واقعہ وہ بھی سناتے ہیں کہ ہمارے ایک درس کے ساتھی وہ باہر انگلینڈ وہ چلے گئے اور یہاں سے انہوں نے ایک ٹریننگ جو ہے وہ کی تھی کہ استبل میں گھوڑوں کو ٹریننگ وغیرہ یہ دینا تو وہاں پہ بھی باہر وہ یہی کام جو ہے تو یہ کرتے رہے کہ جو بھی سرکش گھوڑا وہاں پہ استبل میں آتا تو وہ اسے صدا تھے اور اسے ٹریننگ دیتے تو ایک گھوڑے کو ایک دور دراز سے وہ لایا گیا اور وہ بڑا سرکش گھوڑا تھا کہ ابھی تک اس پر بیٹھنے کی جرت وہ کسی کو نہیں ہوئی تھی وجہ یہ کہ وہ کسی کو سواری کے لیے چھوڑتا ہی نہیں تھا اور جب اسے حوالہ کیا گیا اور یہ پہلی مرتبہ اس نے جب وہ سوار ہوا اور یہ دعا پڑی سبحان الجی سخر لہو مقرن تو سارے لوگ وہ دنگ اور حیران رہ گئے کہ ایسا گھوڑا کہ جس پر آج تک اپنے مالک نے بھی سواری نہیں کی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ شخص پہلی مرتبہ اس پر بیٹھا اور اس پر اس نے سواری کر لی پھر اس سے یہی پوچھا تو اس نے کہا کہ ہماری قرآن کی یہ تعلیمات ہے اور یہ دعا ہے اور اس دعا کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ نہیں تھے ہم اسے قابو میں کرنے والے و ان ربنا علا رب اور بے شک ہم ہیں اپنے رب کی طرف پلٹنے والے واخر و داوانہ رب المین